اعوذ باللہ من وقال ساحر اور انہوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا اور کافروں نے کہا یہ تو ایک جادوگر ہے بڑا جھوٹا واحداً ذال عجاب کیا اس نے سارے معبودوں کو ایک کر دیا بے شک یہ تو یقیناً ایک بڑی عجیب و غریب چیز ہے اور ان کے سردار آواز حق سن کر یہ کہتے ہوئے چل دیئے کہ چلو اور اپنے مبودوں پر جمے رہو بے شک یہ چیز ہے جو کسی غرض سے کہی جا رہی ہے مَا سمعنا بھی انها ہم نے یہ بات کسی اور دین میں نہیں سنی یہ تو بس گھڑی ہوئی بات ہے انزل عليه الذکر من بیننا بل هم في شک من ذکر بل لم ما یذوق عذاب کیا ہم میں سے اسی پر ذکر مطلب قران اتارا گیا ہے بلکہ بلکہ وہ تو میرے ذکر مطلب وہی کے متعلق شک میں ہیں بلکہ ابھی تک انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا ام خزائن رب رحمت ربك کیا ان کے پاس آپ کے رب کی رحمت کے خزانی ہے رحمت کے خزانے ہیں جو نہایت غالب خوب عطا کرنے والا ہے ام لهم ملک السماوات والأرض وما یا آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کی بادشاہت انہی کے لیے ہے اگر ایسا ہے تو چاہے تو چاہیے کہ وہ آسمانی رستوں کے ذریعے سے آسمان پر چڑھ جائیں یہ تو یہاں کے شکست خوردہ لشکروں میں سے ایک معمولی سا لشکر ہے اب چلتے ان آیات کی تفسیر کی طرف یعنی انہیں کی طرح کا ایک انسان رسول کس طرح بن گیا پھر یعنی ایک ہی اللہ سارے یا ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اسی طرح عبادت اور نظر و نیاز کا مستحق بھی صرف وہی ایک ہے یہ ان کے لیے تعجب انگیز بات ہے پھر یعنی اپنے دین پر جمے رہو اور بتوں کی عبادت کرتے رہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کان مت دھرو یعنی یہ ہمیں ہمارے معبودوں سے چھڑا کر دراصل ہمیں اپنے پیچھے لگانا اور اپنی قیادت و سیادت منوانا چاہتا ہے پھر پچھلے دین سے مراد یا تو ان کا ہی دین قرائش ہے یا پھر دین نصارہ یعنی یہ جس توحید کی دعوت دے رہا ہے اس کی بابت تو ہم نے کسی بھی دین میں نہیں سنا پھر یعنی یہ توحید صرف اس کی اپنی من گھڑت ہے ورنہ عیسائیت میں بھی اللہ کے ساتھ دوسروں کو الوحیت میں شریک تسلیم کیا گیا ہے پھر یعنی مکہ میں بڑے بڑے چودری اور رئیس ہیں اگر اللہ کسی کو نبی بنانا ہی چاہتا تو ان میں سے کسی کو بناتا ان سب کو چھوڑ کر وہی و رسالت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب بھی عجیب ہے یہ گویا انہوں نے اللہ کے انتخاب میں کیڑے نکالے سچ ہے خوئی بدرا بہانہ بسیار دوسرے مقام پر بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے مثلا سور ظہر آیتمبر 31 اور 32 پھر یعنی ان کا انکار اس لیے نہیں ہے کہ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا علم نہیں ہے یا آپ کی سلامت عقل سے انہیں انکار ہے بلکہ یہ اس وہی کے بارے میں ہے بلکہ یہ اس وہی کے بارے میں ہی ریب و شک میں مبتلا ہے جو آپ پر نازل ہوئی جس میں سب سے نمایاں توحید کی دعوت ہے پھر کیونکہ عذاب کا مزہ چکھ لیتے تو اتنی واضح چیز کی تکزیب نہ کرتے اور جب یہ اس کی تقزیب کا واقعی مزہ چکھیں گے تو وہ وقت ایسا ہوگا کہ پھر تصدیق کام آئے گی نہ ایمان ہی فائدہ دے گا پھر کہ یہ جس کو چاہیں دیں اور جس کو چاہیں نہ دیں انہیں خزانوں میں نبوت بھی ہے اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ رب کے خزانوں کا مالک وہی وہاب ہے جو بہت دینے والا ہے تو پھر انہیں نبوت محمدی سے انکار کیوں ہے جسے اس نوازنے والے رب نے اپنی رحمت خاص سے نوازا ہے پھر یعنی آسمان پر چڑھ کر اس وہی کا سلسلہ منقطع کر دیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے اسباب سبب کی جمع ہے اس کے لغوی معنی ہر اس چیز کے ہیں جس کے ذریعے سے مطلوب تک پہنچا جائے چاہے وہ کوئی سی بھی چیز ہو اس لیے اس کے مختلف معنی کیے گئے ہیں رسیوں کے علاوہ ایک ترجمہ دروازے بھی کیا گیا ہے رسیوں کے علاوہ ایک ترجمہ دروازے بھی کیا گیا ہے جن سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں یعنی سیڑھیوں کے ذریعے سے آسمان کے دروازوں تک پہنچ جائیں اور وہی بند کر دیں بوالے فتح القدیر پھر جن دن مبتدہ محضوف ہم کی خبر ہے اور ما بطور تاکید تعظیم یا تحقیر کے لیے ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور کفار کی شکست کا وعدہ ہے یعنی کفار کا یہ لشکر جو باطل کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے بڑا ہے یہ حقیر اس کی قطن پرواہ نہ, نہ کریں نہ اس سے خوف کھائیں شکست اس کا مقدر ہے ہونا علی کا مکانی بعید کی طرف اشارہ ہے جو جنگ بدر اور یوم فتح مکہ کی طرف بھی ہو سکتا ہے جہاں کافر عبرتناک شکست سے دوچار ہوئے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں <تصفح> ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور میخوں والے فرعون نے حق کو جھٹلایا قوم و نوتیب اور قوم سمود اور قوم لوت اور اصحاب عکا نے بھی جھٹلایا واقعی یہ بہت بڑے اور طاقتور لشکر تھے ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا لہذا ان پر میرا عذاب ثابت ہو گیا وما ينظر یہ لوگ تو بس ایک ہولناک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا ربنا عج عج لنا قبل يوم اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں ہمارا عذاب کا حصہ یوم حساب سے پہلے جلد دے دے اصبر علی ما یقونون و اذکر عبدنا داود ذل اید انہو اواب اے نبی جو کچھ یہ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کیجئے اور ہمارے بندے داود کو یاد کیجئے جو صاحب قوت تھا بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا ان اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُوا يُسَبِّحْنَا بِالْعَشِي وَالْإِشْرَاقُ بے شک ہم نے پہاڑ اس کے تابع کر دیئے تھے جبکہ وہ اس کے ساتھ صبح و شام تسبیح کرتے رہتے تھے وَطَيْرَ مَحْشُورَةً كُلُّ لَّهُ أَوَّابِ اور پندے بھی تابع کر دیئے تھے اکٹھے کیے ہوئے سب اس کے متی و فرما بردار تھے وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآَاتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلِ الْخِطَابِ اور ہم نے اس کی بادشاہی مستحکم کر دی تھی اور ہم نے اسے حکمت اور فیصلہ کن بات کی صلاحیت دی تھی ان میں خراب اور کیا آپ کے پاس جھگڑنے والوں کی خبر آئی جب وہ دیوار پھاند کر کمرے میں آ گئے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف فرعون کو میخوں والا اس لیے کہا کہ وہ ظالم جب کسی پر غضبناک ہوتا تو اس کے ہاتھوں پیروں اور سر میں میخیں گاڑ دیتا یا اس سے مقصد بطور استعارہ اس کی قوت و شوکت اور مضبوط حکومت کا اظہار ہے یعنی میخوں سے جس طرح کسی چیز کو مضبوط کر دیا جاتا ہے اس کا لشکر اس کا لشکر جرار اور اس کے پیروکار بھی اس کی سلطنت کی قوت و استحکام کا باعث تھے پھر اصحاب العقا کے لیے دیکھیے سر شعرا آیتمبر ایک سو کا حاشیہ پھر یعنی سور پھونکنے کا جس سے قیامت برپا ہو جائے گی پھر دودھ دوہنے والا ایک مرتبہ کچھ دودھ دوہ کر بچے کو اونٹنی یا گائے بھینس کے پاس چھوڑ دیتا ہے تاکہ اس کے دودھ پینے سے تھنوں میں دودھ اترائے چنانچہ تھوڑی دیر بعد بچے کو زبردستی پیچھے ہٹا کر خود دودھ دوہنا شروع کر دیتا ہے یہ دو مرتبہ دودھ دوہنے کے درمیان کا جو وقفہ ہے یہ فواق کہلاتا ہے یعنی سور پھونکنے کے بعد اتنا وقفہ بھی نہیں ملے گا بلکہ سور پھونکنے کے بلکہ سور پھونکنے کی دیر ہوگی کہ قیامت کا زلزلہ یا زلزلہ برپا ہو جائے گا پھر خط کی معنی ہے حصہ مراد یہاں نامۂ عمل یا سر نوشت ہے یعنی ہمارے نامۂ اعمال کے مطابق ہمارے حصے میں اچھی یا بری سزا جو بھی ہے یوم حساب کے آنے سے پہلے ہی ہمیں دنیا میں دے دے یہ اس بالعذاب والی بات ہی ہے یہ اقوع قیامت کو ناممکن سمجھتے ہوئے انہوں نے استحضاء اور تمسخر کے طور پر کہا پھر یہ العیدی یدن ہاتھ کی جمع نہیں ہے بلکہ یہ آد یا عیدو کا مصدر ایدن قوت و شدت اس سے تعیید بیمانہ تقویت ہے اس قوت سے مراد دینی قوت و صلابت ہے جس طرح حدیث میں آتا ہے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب نماز داود علیہ السلام کی نماز اور سب سے زیادہ محبوب روزے داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں وہ نصف رات سوتے پھر اٹھ کر رات کا تہائی حصہ قیام کرتے اور پھر اس کے چھٹے حصے میں سو جاتے ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن ناغا کرتے اور جنگ میں فرار نہ ہوتے باوالے صحیح البخاری بخاری حدیث نمبر تین ہزار چار سو بیس اور صحیح مسلم حدیث نمبر گیارہ سو انسٹھ پھر یعنی اشراق کے وقت اور آخر دن کو پہاڑ بھی داود علیہ السلام کے ساتھ مصروف تسبیح ہوتے اور اڑتے جانور بھی زبور کی قرات سن کر ہوا ہی میں جمع ہو جاتے اور ان کے ساتھ اللہ کی تصبیح کرتے محشورتن کی معنی مجموعہ ہیں پھر ہر طرح کی ہر طرح کے مادی اور روحانی اسباب کے ذریعے سے پھر یعنی نبوت اسابت رائے قول سداد اور فعل ثواب پھر یعنی مقدمات کے فیصلے کرنے کی صلاحیت بصیرت و تفقع اور استدلال و بیان کی قوت پھر محراب سے مراد کمرہ ہے جس میں سب سے علیحدہ ہو کر یک سوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے دروازے پر پہرے دار ہوتے تاکہ کوئی اندر آ کر عبادت میں مخل نہ ہو جھگڑا کرنے والے پیچھے سے دیوار پھاند کر اندر آ گئے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ داود کے پاس پہنچے تو وہ ان سے ڈر گئے انہوں نے کہا آپ مت ڈریں ہم دو جھگڑنے والے ہیں ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے لہٰذا آپ ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ فرمائیں اور بے انصافی نہ کریں اور سیدھی راہ کی طرف ہماری رہنمائی کریں بے شک یہ میرا بھائی ہے اس کے پاس ننانوے دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے تو یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے سپرد کر دے اور اس نے بات چیت میں مجھے دبا لیا ہے قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخنطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب آپ نے فرمایا تیری دمبی اپنی دمبیوں میں ملانے کا کہہ کر اس نے یقیناً تجھ پر ظلم کیا ہے اور بلا شبہ مل جل کر کام کرنے والوں میں سے بہت سے ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور ایسے لوگ تھوڑے ہی ہیں اور داود نے جان لیا کہ ہم نے اسے آزمایا ہے لہٰذا اس نے اپنے رب سے بخشش مانگی اور وہ جھک کر گر پڑا اور اللہ کی طرف رجوع کیا له ذلك وإن له عندنا لزلف وحسن مآب پھر ہم نے اس کی یہ غلطی بخش دی اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس بڑا قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف ڈرے کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ ایک تو وہ دروازے کی بجائے عقب سے یا عقب سے دیوار چڑھ کر اندر آئے دوسرے انہوں نے اتنا بڑا اقدام کرتے ہوئے بادشاہ وقت سے کوئی خوف محسوس نہیں کیا ظاہری اسباب کے مطابق خوف والی چیز سے خوف کھانا انسان کا ایک طبعی تقاضا ہے یہ منصب و کمال نبوت کے خلاف ہے نہ توحید کے منافی توحید کے منافی غیر اللہ کا وہ خوف ہے جو ماورائے اسباب ہو پھر آنے والوں نے تسلی دی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے درمیان ایک جھگڑا ہے ہم آپ سے فیصلہ کرانے آئے ہیں آپ حق کے ساتھ فیصلہ بھی فرمائیں اور سیدھے رستے کی طرف ہماری رہنمائی فرمائیں پھر بھائی سے مراد دینی بھائی یا شریک کاروبار یا دوست ہے سب پر بھائی کا اطلاق صحیح ہے یعنی ایک دمبی بھی میری دمبیوں میں شامل کر دے تاکہ میں ہی اس کا بھی زامن اور کفیل ہو جاؤں پھر دوسرا ترجمہ ہے اور یہ گفتگو میں مجھ پر غالب آ گیا ہے یعنی جس طرح اس کے پاس مال زیادہ ہے زبان کا بھی مجھ سے زیادہ تیز ہے اور اس تیزی اور تراری کی وجہ سے لوگوں کو قائل کر لیتا ہے یعنی انسانوں میں یہ کوتاہی عام ہے کہ ایک شریک دوسرے پر زیادتی کرتا ہے کوشش کرتا ہے کہ دوسرے کا حصہ بھی خود ہی ہڑپ کر جائے پھر البتہ اس اخلاقی کوتاہی سے اہل ایمان محفوظ ہیں کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اور عمل صالح کے وہ پابند ہوتے ہیں اس لیے کسی پر زیادتی کرنا اور دوسروں کا مال ہڑپ کر جانے کی سائی کرنا ان کے مزاج میں شامل نہیں ہوتا وہ تو دینے والے ہوتے ہیں لینے والے نہیں تاہم ایسے بلند کردار لوگ تھوڑے ہی ہوتے ہیں پھر ہر روا کا مطلب یہاں سجدے میں گر یا گر پڑنا ہے پھر حضرت دود علیہ السلام کا یہ کام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 قرآن کریم میں اس اجمال کی تفصیل نہیں ہے اور کسی مستند حدیث میں بھی اس کی بابت کوئی وضاحت نہیں ہے اس لیے بعض مفسرین نے تو اسرائیلی روایات کو بنیاد بنا کر ایسی باتیں بھی لکھ دی ہیں ایسے باتیں بھی لکھ دی ہیں جو ایک نبی کی شان ہی سے فروتر ہیں اور محقق مفسرین مثلا ابن کثیر وغیرہ نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ جب قرآن و حدیث اس معاملے میں خاموش ہیں تو ہمیں بھی اس کی تفصیلات کی قرید میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے اور واقعی جس چیز کو قرآن و سنت نے مجمل چھوڑا ہے اس کی ہم اپنی آرا قیاسات اور اسرائیلی روایات کی بنیاد پر کیسے تشریح و وضاحت کر سکتے ہیں اس بارے میں ہم یہی کہیں گے کہ کوئی بات تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے داود علیہ السلام کا امتحان لیا وہ فوراً سمجھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اللہ تعالیٰ نے معافی دے دی اس لیے بہت سے مفسرین نے جو بے بنیاد قیاس آرائیں کی ہیں انہیں بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فيضلك عن, فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ہم نے کہا ادا بے شک ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا لہذا تو لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرنا اور نفسی خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تجھے اللہ کے رستے سے بھٹکا دے گی بلا شبہ جو لوگ اللہ کے رستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے اس لیے کہ وہ یوم حساب کو بھول گئے وَمَا خَلَقُنَا السَّمَاءَ وَالْأَضَّ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْنُ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ اور ہم نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بیکار پیدا نہیں کیا یہ ان لوگوں کا خیال ہے جنہوں نے کفر کیا تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کی ہلاکت ہے ام نجعل آمنوا ام نجعل کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان لوگوں کے مانند کر دیں گے جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یا ہم متقین کو بدکاروں کے مانند کر دیں گے الیک مبارک آیاته یہ قرآن ایک کتاب ہے ہم نے اسے آپ کی طرف نازل کیا بڑی برکت والی ہے تاکہ وہ اس کی آیتوں پر غور کریں اور اکل مند اس سے نصیحت حاصل کریں اور ہم نے داود کو سلیمان عطا کیا وہ اچھا بندہ تھا بلا شبہ وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا جب شام کے وقت اس کے سامنے اصیل تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب تب اس نے کہا بلا شبہ میں نے مال کی محبت کو اپنے رب کی یاد سے محبوب جانا مطلب ترجیح دی ہے حتیٰ کہ وہ سورج پردے میں چھپ گیا ردوہ علی فطفق مسحم بالسوق والعناق کہا انہیں میرے پاس واپس لاؤ پھر وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا یا ہاتھ پھیرنے لگے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف بلکہ ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ میرے بندے میری عبادت کریں جو ایسا کرے گا میں اسے بہترین جزا سے نوازوں گا اور جو میری عبادت و اطاعت سے سرتابی کرے گا اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے پھر اص صوافینتو کی جمع ہے وہ گھوڑے جو تین ٹانگوں پر کھڑے ہوں الجیادو جواد کی جمع ہے جو تیز رو گھوڑے کو کہتے ہیں یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے بغرض جہاد جو گھوڑے پالے ہوئے تھے وہ عمدہ اصیل تیز روح گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام پر معائنے کے لیے پیش کیے گئے عشی زہر یا اثر سے لے کر آخری دن تک کے وقت کو کہتے ہیں جسے ہم شام سے تعبیر کرتے ہیں پھر اس ترجمے کی روس احب تو بیمانہ اثر تو ترجیح دینا اور عن بیمانہ اعلیٰ ہے اور توارت کا کبرجیہ شمس ہے جو آیت میں پہلے مذکور نہیں ہے لیکن لیکن قرینہ اس پر دال ہے اس تفسیر کی روح سے اگلی آیت میں مسحم سو کا ترجمہ بھی ذبح کرنا ہوگا یعنی مسحم بصعفی کا مفہوم مطلب ہوگا کہ گھوڑوں کے معائنے میں یا معائنے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی اثر کی نماز یا وظیفہ خاص رہ گیا جو اس وقت وہ کرتے تھے جس پر انہیں سخت صدمہ ہوا اور کہنے لگے کہ میں گھوڑوں کی محبت میں اتنا و رفتہ اور گم ہو گیا کہ سورج پردے مغرب میں چھپ گیا اور اللہ کی یاد نماز یا وظیفے سے غافل رہا چنانچہ اس کی تلافی اور ازالے کے لیے انہوں نے سارے گھوڑے اللہ کی راہ میں قتل کر ڈالے امام شوکانی اور ابن کثیر وغیرہ نے اس تفسیر کو ترجیح دی ہے دیگر بعض مفسرین نے اس کی دوسری تفسیر کی ہے اس کی روح سے عن اجل کے وائنی میں ہے ای لی اجلی ذکری ربی یعنی رب کی یاد کی وجہ سے میں ان گھوڑوں سے محبت رکھتا ہوں یعنی ان کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں جہاد ہوتا ہے پھر ان گھوڑوں کو دوڑا پھر ان گھوڑوں کو دوڑایا حتیٰ کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے انہیں دوبارہ طلب کیا اور پیار و محبت سے ان کی پنڈنیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا الخیری قرآن میں مال کے معنی میں استعمال ہوا ہے یہاں یہ لفظ گھوڑوں کے لیے آیا ہے توارت میں ضمیر مرجع گھوڑے ہیں امام ابن جریر طبری نے اس دوسری تفسیر کو درجیح دی ہے اور یہی تفسیر متعدد وجوہ سے صحیح لگتی ہے واللہ اعلم